الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی الحمد اللہ, استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کتابوں میں لکھا ہے جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں شاید وہ اس واقعے کو جانتے ہوں گے کسی شخص نے ہارون رشید کے دربار میں ایک حیرت انگیز کرتب دکھانے کی اجازت چاہی اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں اپنا ایک ہنر ایک کرتب جو آپ کو سب کو حیرت میں ڈال دے گا وہ دکھانا چاہتا ہوں خیر ایجاد مل گئی اب اس شخص نے کیا کیا کہ فرش کے درمیان ایک سوئی کھڑی کر دی نیڈل سوئی کھڑی کر دی اور کچھ فاصلے پر کئی سوئیاں ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا پھر اس نے ایک سوئی اٹھائی اور فرش پر کھڑی ہوئی سوئی کا نشانہ لیا حاضرین بڑی حیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ کی ہو کیا رہا ہے اس نے جو ہی وہ سوئی پھینکی وہ زمین فرش پر جو درمیان میں جو سوئی اسے کھڑی کی تھی اس سوئی کے جو ناکہ ہوتا ہے چھوٹا سا سران نا کے سے وہ سوئی نکل گئی تو حیرت میں یہ کیسا نشانہ تھا اس طرح اس نے دس سوئیاں ایک ایک کر کے اس فرش کے درمیان کھڑی سوئی کے ناکے سے نکل دی تھا بڑا عجیب اور حیرت میں ڈالنے والا اور انوکھا قسم کا یہ مظاہرہ کرتب خیر ہارون رشید بھی بڑی اس کو بڑی حیرت ہوئی تو اس نے خدام کو حکم دیا کہ اس کو دس دینار انعام میں دو اور پھر دس کوڑے مارو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون سا انوکھا انعام ہے کہ دس دینار بھی دے رہے ہیں اور دس کوڑے بھی لگوا رہے انعام دینا تو سمجھ میں آیا کہ اس نے دکھائی ایسی چیز تھی جو کب آپ نے دیکھی نہیں تھی دی. سوئیاں ایک سوئی کے ناکے سے نکال دی تو ہارون رشید جو علماء سے محبت کرنے والے اور اہل علم ہمارے خلیفہ گزرے رحمت اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ دس سیاں تو اس کے اس سچے نشانے پر دس دینار تو اس سے سچے نشانے پر جو اس نے دس سوئیاں جو نکالی اور دس کوڑے اس بات کے میں اس کو لگا رہا ہوں کہ اپنی ان زبردست صلاحیتوں اور قیمتی وقت کو اس نے ایسے کام میں صرف کر دیا جس کا دین و دنیا میں کوئی مطلب فائدہ نہیں ہے حاصل نہیں ہے اس پر میں اس کو تسکوڑے لگوا رہا ہوں بات صرف سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے مگر میں نے اس کو بنیاد بنایا ہے اپنے آج کے بیان کا کہ اگر ہم غور کریں تو ایسے بے شمار اوقات کو ہم ضائع کرتے ہیں اگر ہم وقت کی بات کریں وقت کی اہمیت کی بات کریں ابھی وہی سن رہا ہے جو چینل پر بیٹھا ہوا آپ ندنی چینل پر بیٹھے ہیں تو سن رہے ہیں؟ یا دو بندی چینل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا آپ کی نجی کوئی مصروفیت کھانے پینے وغیرہ یا چلنے پھرنے حوالے سے ہو تو آئی ڈونٹ نو البتہ آپ چینل کی آواز سن رہے ہیں اور چینل دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ سوئیوں کا کرتب کا سن کر آپ یہ ہار کے پٹی کے پٹی لے گئی ہے. اب کیا بولے گا عمران اب کیا بولے گا عمران تو مگر دیکھیے کہ ہارون رشید کی توجہ کہاں گئی کہ ٹھیک ہے وہ ایک کرتب تھا ایک, ایک الگ سے چیز تھی لیکن اس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ اگر ہم غور کریں تو اس طرح وہ کام جس کا فائدہ نہ ہم کو دنیاوی ملتا ہے نہ دینی ملتا ہے بالکل فضول قسم کا بالکل فضول قسم کے کام اس پر تھوڑا سا آپ کی میں آج کے اس بیان میں توجہ چاہوں گا کہ ہمارے اقابرین ہمارے علماء کی بات کروں یا اگر جنرلی طور پر میں آپ سے بات کروں تو دنیا کے ہر کامیاب ترین شخص کے بارے میں غور کر لیجئے اس کی آپ ہسٹری معلوم کر لیجئے اس سب نے وقت کو ضائع نہیں کیا اس نے جو بھی پروفیشن لیا میں اس پروفیشن یا اس کام یا اس کی زندگی کے اس ہنر یا اس فن کی تحقیق کیا ہے اس کو کلام نہیں کرتا لیکن جو شخص بھی کسی فیلڈ میں کامیاب ہوا ہے اس نے اپنی اس فیلڈ میں اپنے اس کام میں اس کی مہارت پانے میں اس سے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا ہوا ہوگا وہ بھرپور طور پر اس کام میں لگ گیا ہوگا اب جس کو اللہ تعالیٰ نے جو سمت جس کو پوزیٹو سمت نظر آ گئی پلس نظر آ گیا ایسی سمت نظر آ گئی جسے دنیا کے ساتھ ساتھ بے شمار دین کے فائدے لگے ہوئے ہیں آخرت کے فائدے لگے ہوں بلکہ آخرت ہی کے فائدوں کو اس نے غالب رکھا ہو اور ضمن اس کو دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو رہے ہوں تو وہ ایک اپنی جگہ پہ جیسے ہمارے علماء ہمارے مفتی نے کرام ہمارے اکابرین گزرے تو اب ہم غور کریں کہ ہم ایسا کتنا وقت ہوتا ہے جو ضائع کرتے ہیں وقت ضائع کرنے کی میں بہت مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں مثال کے طور پر اب بھی آپ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں کھانے پر بیٹھے ہوئے بھی انسان جلدی فارغ ہو سکتا ہے نارمل کھانا کھالے لے فضول باتوں سے بچے ہاں نیکی کی دعویٰ اگر دیتا ہے وہ فضول نہیں ہے وہ تو کار سواو ہے وہ تو اصل ہے ہماری زندگی کا نیکی کمانا یا اس طرح کوئی تربیت کرنا لیکن ایک لمٹڈ کھانا اور وہ بس کھانا کھانا نا نارمل آپ نے کھانا کھایا اور فوراً کھانا کھا کر آپ فارغ ہو گئے اور فارغ ہونے کا جیسے چائے وغیرہ پی گے وہی دسترخوان میں بیٹھے بیٹھے پی لی چائے بھی وہیں آ گئی اور سب کچھ وہیں جیسے مل گیا پھر دعا وغیرہ پڑ کے دسترخان سے اٹھے فوراً پھر اٹھ کر آپ کی کیا مصروفیت ہے کوئی نہ کوئی کام رکھیں کوئی نہ کوئی مصروفیت رکھیں اپنے آپ کو فارغ نہ ہونے دے بعض کے بارے میں ہوتا ہے لوگ یہی کہتے ہیں یار آپ فارغ ہوتے ہی نہیں ہو تو فارغ رہنا گویا کہ اس کے مزاج کا حصہ نہیں ہوتا اور واقعی بات کی طبیعت ہوتی ہے جن کو فارغ ہونا سمجھ میں نہیں آتا وہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ کام کے کام کرتے ہیں یعنی فارغ ہے تو جو کھیل تماشا میں لگے وہ جو دوستوں کے ساتھ گپے مار رہے ہیں فارغ تو وہ بھی نہیں ہے ایک طرح سے دیکھا تو وہ, وہ بھی کہیں گے میں تو کام میں ہوں میں تو بیزی ہوں میں تو کسی سے بات کر رہا ہوں لیکن آیا جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کے بارے میں یہ غور کر لیا جائے کہ کیا اس کے کوئی دینی یا دنیاوی فوائد ہیں یا نہیں ہے اس بات پر توجہ کیجیے ہم بہت سارا وقت جو ہے نا اپنا ضائع کرتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں عبادتیں ریاضتیں اور دیگر معاملات کے اندر وقت کی اہمیت کے اندر اس حدیث پاک کو ایک بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور کثیر فوائد اس حدیث پاک سے حاصل کیے جاتے ہیں حدیث پاک یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اپنی جوانی کو اپنے برھاپے سے پہلے غنیمت جانو اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو دولت مندی کو غربت سے پہلے غنیمت جانو فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو جوانی کو عبادت براپے سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے جیسے وہ مفتی اعظم ہند رحمتہ اللہ تعالی لے گا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے ریاضت کے یہی دن ہیں بُڑھاپے براپے میں کہاں ہمت ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تو تو جوانی میں اور ویسے ہی وہ جو جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس میں وہ نوجوان بھی شامل ہے وہ جوان بھی شامل ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جس نے گزارا اس کو رب کائنات قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا تو آج جوانی دیوانی کا نعرہ ہم لگاتے ہیں تو حدیث پر غور کیجئے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے گنی مت جانو صحت کو بیماری سے پہلے گنی مچانو دولت مندی کو غربت سے پہلے گنی مچانو باز اڑا دیتے پیسے بعد میں پھر روتے رہتے ہیں تو وہ حدیث سے پاک یاد رکھیے گا کہ امیری میں بھی میاں روی ہے اگر آپ امیر ہیں تب بھی میاں روی اعتدال امیری میں بھی میاں روی ہے غریبی میں بھی میانہ روی ہے اور عبادت میں بھی میانہ روی ہے یہ حدیث پاک بڑی پیاری بڑی جامع حدیث ہے کہ ان تینوں میں میانہ روی ہے اعتدال بیلنس تو غربت سے پہلے دولت مندی کو غنی جانو اور فراغت سے پہلے اے فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے گنی جانو کہ پیسے مشغول ہو جائیں گے پھر وہ پھر روتے رہیں گے یار کاشت کے مثبت کر لیتا ہے اور کاشت کاش پھر کاش ہی کہتے رہیں گے ہم بعض اوقات اتنے لوگ لیزی ٹائپ کو ہوتے پھر ہمارے نیچر میں بعض اوقات یہ آ جاتی ہے اسم کے واقع ہو جاتے ہیں یا تو بعض ایسا رہتا تھا کہ بعض چیزیں ہمارے جیسے کہ نیچر کا حصہ بنی ہوئی ہیں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم لوگ سست روی کے حوالے سے کاہلی کے حوالے سے اور تال مٹول کے حوالے سے مطلب آ یار کرتا ہوں یار ارے یار کر لوں گا یار کر لوں گا یار چل کر لوں گا یار چل کر لوں یار. یار آج نہیں یار سستی ہو رہی یار نہیں یار آج نہیں یار کر لیں گے نا یار آ یار بعد میں کر لیں گے یار آ یار ابھی تھوڑا رہنے دو یار یہ نیچر سمجھ رہے ہم کر لیں گے یار کر لیں گے آ یار بس یار آج نہیں دل کر رہا یار اچھا بل بل بھرتے ہیں ابھی تو ڈیٹ باقی ہے نا بھروا لیں گے یار اچھا یہ کر لیں ابھی تھوڑا ٹائم باقی ہے کر لیں گے یار یہ ہمارا نیچر ہے کر لیں گے یار کر لیں گے یار کل کر لیں گے کل کے دھوکے میں اتنے لوگ مبتلا کہ بیان سے باہر ہے کر لیں گے یار کر لیں گے یار یہ چیز پر غور کر لیجیے ہمارے یا تو نیچر کا حصہ ہم جب بھی کہیں ہمیں جانا بھی ہوتا ہے تو ہم بڑی مطلب لیٹ نکلتے ہیں لیٹ نکلتے پھر यार ہیں یار راستے میں ٹریفک جام تھا پتا تھا آپ کو کہ ٹریفک جام ہوتا ہے آپ اتنی جلدی کیوں نہ نکلے گا آپ پہنچ جاتے دیر سے نکلتے تو پھر راستے میں چکتے چل جاتے اٹو اٹو اٹو اٹو, اٹو. بھونکو بجاتے رہتے پونکو بجاتے رہتے ہیں گھر میں چکو पुकार करते हैं यार کلو करो देर हो रही है अब जल्दी اٹھ جاتے وہ نہیں اٹھ سکے تو آپ کو تو کب سے اٹھایا ہوا تھا بستر میں پڑے ہوئے تھے تو بستر چھوڑ دیتے یعنی آپ دیکھیے کہ ایک طبقہ ہے اس کو اٹھا دو آ اٹھ گیا ہوں <laughs> <laughs> سمجھ نہیں آئیے کون سا اٹھ گیا ہے آہا, اٹھ تو گیا ہوں اب کہاں اٹھے ہیں آپ آنکھیں بند ہیں آدھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اب نہ سونے کے قابل ہیں نہ جاگنے کے قابل ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے آپ صرف صرف بستر پر پڑے پڑے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اپنے وقت کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ وقت کسی کام کا نہیں ہے آپ کا نہ آپ جاگ رہے ہیں نہ سو رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ایسا بھی نہیں کا نیند پوری ہو رہی ہے صرف سستی اور کاہلی ہے میں ساتھ بھی دیتا جاتا ہوں اگر آپ نے बजे का چھ بجے کا اگر آپ نے تو چھ بجے جیسے الارم بجے الارم بجتے ہی الارم آپ بند کریں گے बेड़ جائیے یا بیٹھ کر بند کریں لیٹے لیٹے ہوتا ہے نا یوں کریں. کر کے بند کر دیا اب یوں جیسے کہ آپ نے ٹھک کر کے بند کر دیا اور آنکھیں بند پڑی ہوئی ہیں اور تصور تصور میں کہ گڑی کہاں رکھی تھی کہاں رکھی تھا یہاں رکھی تھی ٹھک کر کے بند کیا پھر سو گئے موبائل فون میں جیسے الارم بجا آپ نے وہ اچھا اسنوز ہے ٹھک کر کے وہ اسنوز دبا دیا اور یہ درنا دس پندرہ منٹ کے بعد پھر بجے گا پھر ہوا پھر اسنوز دبا دیا پھر بجے گا یہ دیکھے میں نے لوگوں کو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے کہ وہ یوں یوں کرتے ہیں ارے بھائی اٹھ جاؤ نا اگر اٹھنا ہی آدھے گھنٹے کے بعد تھا تو آپ نے آدھے گھنٹے پہلے کا الارم کیوں لگایا اس کا مطلب آپ نیچر وائز یہ جانتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ میں اپنا بستر پہ ضائع کروں گا آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں اور کچھ دنیا اور آخرت میں کام آنے والا اور کوئی کام کر لیں ایسا ہے یا نہیں ہے تو اس میں ایک پریکٹیکل یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ الارم اتنا دور رکھیں کہ آپ کا ہاتھ لیٹے لیٹے نہ پہنچے اور آپ کو اٹھ کر الارم بند کرنا پڑے تو آپ بولو گے کہ یہ <laughs> تو اٹھ کر الارم بند کرنے کا تو مطلب یہ کہ مطلب میں الارم الارم بھی تھک جائے گا نا میرے کو کان کے پار رکھ کر گھنٹی نہیں گھنٹا رکھ کر دھوتا ہوں آپ آدھو گی گھنٹا بڑھتا پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی نیچر کی بات ہے تو یوں بستر تو پڑے پڑے اپنے وط کو ضائع کرنا یقین بانے بہت عجیب و غریب قسم کی حماقت ہے آپ خود بتا دیئے جو آپ نے روز کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو بستر میں ضائع کیا وہ کیا کام آیا آپ کے نہیں نا بل آپ کے پاس وجیٹ بل آئے آپ کے پاس چار دن پہلے بل آئے اگر آپ اچھا بل آپ ہی نے بھرنا ہے کسی پڑوسی والے نے آ کر چار دن کے بعد پیمنٹ نہیں دینی گیار میری طرف سے آج آپ الیکٹرک کا بل پیمنٹ کرتے ہیں آج بس میرا دل کر رہا ہے گا میری طرف سے بجلی کا بل بھرئے گا اگلے ماہ وہ سامنے والا آگے پیسے دے گا آج میری طرف سے آپ گیس کا بل پیمنٹ کریں گے ایسا نہیں ہے نا آپ ہی نے بل پیمنٹ کرنا ہے آپ ہی نے اپنے پاکٹ سے پیسے نکال کر اس بل کو پیمنٹ کرنا ہے تو آخر چار دن کے بعد کیوں چار دن پہلے کیوں نہیں پیٹرول بھرانا ہے تو وہی مطلب کہ بالکل وہ پہلے پیٹرول ختم ہوگا پھر ریزرو لگے گا ریزرو لگنے کے بعد پھر موٹر سائیکل بند ہوگی پھر موٹر سائیکل ڈیٹے گی ڈیٹنے کے بعد اس کے ٹینکی کے اوپر وہ آٹے کے ڈبے کی طرف کپڑے ماریں گے پھر اس کے کارپیٹر میں پھر تو پیٹرول لیں گے پھر اس کے بعد اسٹارٹ کریں گے پھر بولے گا اگلے پیٹرول پمپ تو بھرا ہی لوں گا پھر اگلا پیٹرول پمپ آئے گا تو بولے یار ابھی تو چل رہی ہے اگلے پہ بھرا لوں گا ایسا ہے یا نہیں ہے کار والے ہو تو کر دیتے کانٹا لال پتی جل گئی پیٹرول بھرا لو ابھی بڑھا دو ابھی अभी دو ابھی अभी ہے ابھی ابھی دو سو روپے کا پیٹرول ابھی دو ابھی دس کلومیٹر گاڑی چلے تو کارے بھی اسی آ گئی ہے نا کہ وہ بتا دیتی ہے کہ آپ کا پیٹرول کتنے کلومیٹر تک چلے گا اچھا یہ تے ہے کہ بارہ کلو میٹر کے بعد بھی بھروانا موسف نے اپنے جیب سے ہی ہے یعنی آگے کوئی آٹھ کلو میٹر کے بعد کوئی ایسا بندہ کڑا ہوا نہیں ہے جو آپ نے نوٹس لے کے بیٹھا ہے کہ آج آپ کی کار میں پیٹرول میری طرف سے جائے گا. مجھے آپ کوئی کار بڑی اچھی لگی ہے ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہے آپ نے پیٹرول اپنی اپنی جیب سے بھرانا ہے لیکن اب گاڑی چلا دے چلاتے پیٹرول ختم ہونے والا ہے چلو بھرا دے اب اتنا آپ لے کار کیوں چلا رہے ہو بھائی <laughs> بھرا ایزی ہو جائیے دنیا کے اور دس کام آپ کریں گے ایزی ہو جائیے وہی پیسے جو ایک گھنٹے کے بعد آپ کے جیب سے ہزار روپئے نکل لیں وہی ایک گھنٹے کے بعد نکل جائیں گے مگر وہ جو ایک گھنٹہ جو آپ کا وہ ٹینشن سے بچ جائیں گے یہ نہیں ہم لوگ سمجھتے یعنی یہ میں نے آپ کو مسال دی کہ ہماری طبیعت میں اس طرح کی چیزیں ہیں فارم وغیرہ بھرنا ہوتا ہے لاسٹ ڈیٹ کو جاتے ہیں یہ کرنا ہوتا ہے لاسٹ ڈیٹ کو جاتے ہیں گھر سے نکلنا ہوتا ہے لاسٹ موومنٹ پہ نکلتے ہیں ہر کام ہم لاسٹ مومنٹ پر کرنے کے آج بالکل بارڈر لینڈ پہ کھڑے ہیں کہ اب گئے کہ اب گئے یہ میں نے اپنے مزاج, ہمارے مزاج میں جو سستی اور کاہلی ہے یہ میرے اس کی اگزامپل دی ہے بیسیکلی وقت ضائع کرنے کا نیچر ہمارا بنا ہوا ہے اب مجھے بتائیں کہ ہم جو باہر بیٹھ کیا یہ وقت ضائع کرنا نہیں ہے کیا ہم اس لیے ہیں ہمارے بزرگوں کے احوال جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کو جیسے میں نے اب کو کھانے کی مثال دی کہ کھانے کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کی سوچ کیسی ہوتی تھی چنانچہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب میں ابو الوفا بن عقیل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کھانے کے وقت کو مختصر کرنے کی بہت کوشش کرتا ہوں اکثر روٹی کے بجائے چورا پانی میں بھگو کر استعمال کرتا ہوں کیونکہ روٹی اور چورا کا استعمال میں کافی فرق ہے تفاوت ہے روٹی کھانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے جبکہ چورا پانی میں ڈال کر جیسے گھول کر جیسے کہ پی گئے اس کا استعمال سے مطالعہ وغیرہ کرنے کے لیے نسوتاً کافی وقت بچ جاتا ہے یعنی اتنی ان کی ہوتی تھی اچھا اب مشہور امام خلیل بن احمد فرماتے ہیں وہ ساتھیں مجھ پر بڑی گرا گزرتی ہیں جن میں میں کھانا کھاتا ہوں یعنی کھانا کھاتے ہوئے بھی وقت لمیٹڈ ہونا چاہیے کہ بھائی کتنی دیر میں میں کھانا کھا لوں گا حالانکہ خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ راہ چلتے بھی مطالعہ کرتے تھے تاکہ آنے جانے کا وقت ضائع نہ ہو yani اس قدر یہ اپنے وقت کی قدر و قیمت جانتے تھے اپنے وقت کو بچانے کی کوشش کرتے تھے ہم لوگ اپنے وقت کو موبائل فون میں ضائع کرتے ہیں آپ صحیح بتائیے ہماری کام کی بات کتنی اب لے دے گا پیکجز جناب اتنی دیر سے اتنی دیر اتنے میں بعد اتنی سے اتنی دیر اتنے میں بعد گپ شپ لگاؤ یہ لگاؤ وہ لگاؤ ارے ہم گپشپ کے لیے نہیں ہیں ہمیں تو ہر کلمے پر اللہ تعالی کی رضا پانی ہے جی ہاں اللہ تعالی کے ذکر کی نیت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنت میں ایک درخت لگتا ہے جب ایک سبحان اللہ کہتے ہیں تو درست شریف پڑھتے ایک بار درست شریف پڑھتے دروش شریف پڑنے والے پر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اب ہماری مرضی ہم کتنے پڑتے ہیں جتنے درو پڑھتے رہیں گے اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہیں گی یعنی ہم دیکھیں کہ ہمیں کس قدر سے بچایا گیا ہے کس قدر سے بچا اور لا یعنی کاموں کو ترک کر دینا اسلام نے اس کو بہت پسند یعنی وہ کام جس کا دن دنیا بھی فائدہ ہے فائدہ ہے اب آپ اپنا پی سی ٹیبلٹ پی سی لے کر بیٹھے ہوئے ایک سے ایک پیڈ آ گئے وہ لے کر بیٹھے ایک سے ایک کمپیوٹر میں کمپنی کے نام نہیں لیتا ٹھیک ہے نا ایک سے ایک کمپیوٹر ڈیوائسز آ گئی ہیں اب وہ کمپیوٹر ڈیوائسز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور حیرت تھی میں نے ایک کو دیکھا چلتے چلتے کسی کام سے میں نکل رہا تھا تو وہ مطلب کچھ سیکھنے کی وہاں کیفیت تھی کہ وہ کچھ کام کی باتیں سامنے ہو رہی تھی مگر اس کے سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور میں جیسے پیچھے سے گزر کر اسی سمجھ جا رہا تھا جہاں بیان کرنا ہی وہ سمجھ لیجیے تو حالانکہ وہاں کچھ نکی کی دعوت کی باتیں ہو رہی تھی مگر وہ موصوب بیٹھے ہوئے موبائل فون پہ گیم کھیل رہے تھے میں اتفاق ہے میں چلتے چلتے چلتے چلتے جو چل تو وہ نظر پڑ گئے وہ انہوں نے دیکھ لیا بیچارے شرمندہ بھی ہوئے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے مگر وقت ضائع کرنے کی طبیعت ہے نا فیچرز میں کودنا مطلب کوئی بعض بعض بے قسم کے ڈیوائس جس سے وقت برباد کرتے ہیں میم ٹھیک ہے اگر آپ کو موبائل کا استعمال ضروری ہے تو آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی یہ ہے جو آپ کی زندگی ہے اس زندگی کو برباد مت کیجیے گھنٹوں موبائل فون پر بیٹھ کر گھنٹوں الیکٹرانک اور کمپیوٹر ڈیوائسز پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کمپیوٹر پر بیٹھ کر بیٹھ کر آپ خود بتائیے آپ اپنی زندگی کو کس سمجھ لے کے جا رہے ہیں یعنی جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے جنت میں جانے کے بعد جس چیز پر ان کو حسرت ہوگی جنتیوں کو جس چیز پر حسرت ہوگی وہ وہ ہوگی کہ ہم نے جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا اس وقت پر ان کو حسرت ہوگی آپ اور کھینچے کیسی ہے یہ کہ اس وقت پر حسرت ہوگی جو اللہ کے ذکر کے بغیر ہم نے گزارا یعنی وہ جنت میں جانے کے بعد اس بات حسرت کریں گے کہ وہ وقت جو گزرا اگر وہ نہ گزرتا تو آج نہ جانے کتنے درجے بلند ہوتے ہیں اور کہاں کے کہاں پہنچے ہوئے تھے آپ کہیں گے یار ات, ات, ات, اتنا آپ لوگ کیوں مطلب کہ ہم کو وہ تھوڑا سا وہ کھولیں یار ہم کو یار کھولے کیا آپ کو دنیا مومن کے لیے کید کھانا ہے کافر کے لیے جنت ہے ہمیں مرنا ہے مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے ڈیفینے ہمیں اٹھنا ہے ہمیں جنت میں جانا ہے وہاں موت نہیں ہے وہاں غم نہیں ہے وہاں اداسی نہیں ہے وہاں پریشانی نہیں ہے میں نے جنت پہ کل بیان کیا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں وہ مطلب لطف لطف ہے, تو ہم تو دنیا میں بھیجے گئے ہیں دنیا یہ آرائش یہ زیب و زینت یہ ہمارا امتحان ہے ہمارے لیے آزمائش ہے الزی خلقل سورہ ملک کے اندر ہم پڑھتے ہیں زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم جانے یا ہم جانچے سے کون اچھی عمل کرتا ہے ہمیں تو مطلب وقت کی قدر اور اپنی زندگی کو معائنہ خیز بنانا ہے اچھا آپ لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں نو ڈاؤٹ آٹھ آٹھ گھنٹے بیٹھتے ہیں کمپیوٹر بارہ بارہ گھنٹے بیٹھتے لیکن دنیاوی فائدہ ان کی جاب ہوتی ہے کوئی پروجیکٹ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں جبکہ اور کوئی مانیہ غیر شرعی چیز نہ ہو تو وہ اپنی دنیاوی یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی کوالیفیکیشن کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک فائدہ لے رہے ہوتے ہیں نا مگر مجھے بتائیے کہ گیم کھیلنے میں یا ماض اللہ صبح معذ اللہ فلم دیکھنے میں یا گانے سننے میں یا اس طرح کی گنا بھری چیز کمپیوٹر پر دیکھنے میں اللہ نہ کرے کوئی ایسی بھی حیا قسم کی کوئی مناظر دیکھنے میں آپ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں لکھی گئی نا یہ لکھی گئی کل اس کا حساب نہیں دینا آپ بولے گا اب تو ہو گیا تو بہت کر لیجیے جو گنا ہوا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے آئندہ بچنے کی نیت کر لیجیے اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں اسی طرح ٹیلیفون کے اوپر گفتگو جو کرتے ہیں اب تین سوال مثال کے طور پر کسی نے بات کی کیا حال ہے ٹھیک ہو اور کیا کیسے ہو ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے آپ کی پھر ہی سوال ہے اب بات کرنے سے پہلے آدمی سوچے بات کیا کرنی ہے اور سناؤ کیا ہو رہا ہے اب اس کو کیا ضرورت ہے آپ کو بتانے کی کیا ہو رہا ہے نہیں بتانا چاہتا وہ کیا ہو رہا ہے اب کام کی بات کریں یقین مانے آپ اب کام کی بات کریں آپ کا جو بھی سیریس سے امپورٹنٹ میٹر ہو بات کریں کوئی شرحی طور پر ڈسکشن کرنی ہے ڈسکشن کریں نو ڈاؤٹ کوئی پرابلم نہیں ہے کام کی بات کریں مگر اس طرح یار کہاں یار نہیں بتانا چاہتا کیا کر رہے ہو یار وہ نہیں بتانا چاہتا کھائی نہ کھائی یعنی کوئی ہے باپ کے بیٹے کو سوال کیا یا کوئی ایسی مسلے تو ایک الگ میٹر ہے لیکن سمجھیے یار کیوں ہم اپنے اور دوسروں کے وقت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے پھر تھوڑی دیر کے بعد کہے گا یار آؤ نہ یار بیٹھ کے توڑا یار گپشپ لگاتے ہیں <laughs> <laughs> گپشپ <گفشم> لگاتے قرآن پڑھنے سے ہی نہیں آتا گپشپ لگاتے آپ کو غسل کرنے سے ہی نہیں آتا بولے گپشپ لگاتے نماز پڑھنے سے ہی نہیں آتی بولے ہم گپشپ لگاتے اسلام کے وہ حکام جن کے سیکھنا ہم پر فرض ہیں ریئلی جی، فرض ہے ڈیفینیٹلی فرض ہیں نہ سیکھنے کی وجہ سے ہم گناکار ہو رہے ہیں ہم گپشپ لگاتے ہیں تو سوچیے آیا گپشپ لگا دے یا فنا چیز کھیلیں گے فنا چیز کھیلیں گے فنا کھیلیں گے یہ کھیل تماشے اس طرح کی زندگی میں کنجسٹر نہیں کر رہا ہوں ہم اپنی دنیا کو اس طرح سمجھنے کا ہم نے بہت غصہ تو پالی نہیں ہم اپنی قبر کو کنجسٹر کر دیں گے اس قبر کی اس قبر کی اس کی سوچ پیدا کیجئے جو ہے ٹی سی اور اللہ تعالیٰ کی جس پر رحمت ہوگی جو نیک ہوگا اللہ تعالیٰ کا جس پر کرم ہوگا اس کی کمر تاحد نظر وسیع ہو جائے گی تاحد نظر وسیع ہو جائے گی تو میں تو آپ کو آخرت کا درس دے رہا ہوں نیکی کا درس دے رہا ہوں اس کو کنجیسٹڈ نہ کہیں اس کو مطلب آپ گھبرا نہ جائیں کیونکہ جب آپ کو دینی کتب کے مطالعے کا اسلامی کتب کے مطالعے کا مزہ جس دن جائے گا نا اس دن یہ ساری چیزیں کچھ چھبیں گی بلکہ میں آج جو کو کورس کر رہا ہوں اگر آپ کا مائنڈ پوزیٹیو ہو گیا پلس ہو گیا تو آپ کو اپنی وہ باتیں جو آتے ہم کرتے آ رہے ہیں وہ یاد کر کر کر آپ رو گے خوب خدا سے آپ روئیں گے حسرت و ندامت سے کہ میں نے یہ کیسے زندگی گزاری اپنی میں نے کس طرح اپنے وقت کو برباد کر دیا تو یہ ابھی تصور کرے گا ایک بادشاہ اپنی وہ سواری میں کہیں جا رہا تھا تو اس کی گود میں ایک پتھر گرا سنگریزا جب سنگریزا گرا تو اس نے سنگریجا دیکھا تو اپنے خود یہ دیکھو یہ کہاں سے آیا اور یہ کس نے پھینکا اس کو پکڑ کے لاؤ وہ خود بھاگے اور جا کر دیکھا تو اندر میں ایک جنگل وہ درخت تھے اس میں ایک شخص تھا اس کو پکڑ کے لے آئے بادشاہ نے کہا کہ یہ تم نے پھینکے بولا ہاں وہ کیا کر رہے تھے بولا وہ توڑا تھا پھل وغیرہ یہ ملے ہوئے تھے میں اس کو توڑ رہا تھا بولے تم جانتے ہو یہ کیا ہے بولا نہیں بولا یہ انمول ہیرے ہیں جہاں یہ انمول ہیرے ہیں ڈائمنڈ ہے یہ اس نے کہا میں نے سارے دیکھ دیے بولے تم نے ضائع کر دیا اب مجھے بتائیے کہ انمول ہیرے ضائع ہو جانے کے بس کتنا افسوس ہو رہا ہوگا آپ کو بونڈ لگا ایسے مثال دے رہا ہوں آپ کو یہ باتوں کا سمجھ میں آ جاتی ہیں آپ کو بونڈ لگا مطلب آپ نے کسی کو بونڈ بھیج دیے بونڈ پڑے ہوئے تھے آپ وقت ہی اس کا نمبر چیک کریں اب یا چلو ضرورت اگلے کو بونڈ بھیج دو آپ نے اس کو بونڈ بھیج دیے بونڈ بیچے اس نے بونڈ لیے بونڈ پرانے تھے اس نے نمبر دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ یہ تو دو مہینے پہلے بونڈ لگا ہوا ہے ہاں ایک کروڑ کا انعام لگا ہوا ہے اب آپ کو پتا چلے گا ایک کروڑ کا انعام میں نے وہ بورڈ بھیج دیا اس کو میرا ایک کروڑ کا انعام چلا گیا اس کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام پورا ہو جائے تین دن کے بعد کیا پتا آپ کے بعد کیا ہو جائے تو کتنی آپ کو حسرت ہوگی نا یار ہو گیا بہت بڑا زندگی کی کوئی قدر زندگی کی کوئی قیمت سانسو کی کوئی قدر سانسوں کی کوئی قیمت نہیں ہے واقعی نہیں ہے اس پرائس لیس یہ تو ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو کس طرح ہم مطلب کہ اپنے وقت کو ضائع کریں یا سوچئے وہ ایک تو فضولیات میں وقت ضائع کرنا پھر گناہوں میں وقت ضائع کرنا کھیل تماشے میں وقت ضائع کرنا ہم اس کے لیے نہیں ہیں ابن جوزی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں میں نے پڑھا آپ کو میں بتاتا ہوں تاکہ اور مزید بات واضح ہو جائے کہ آپ خود اپنے حالات کے بارے میں شا فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی راستے میں بچوں کے ساتھ زور سے ہسا ہوں مجھے یاد ہے کہ میں چھ سال کی عمر میں مکتب میں داخل ہوا سات سال کی ابھی عمر تھی کہ میں چامیہ مسجد کے سامنے میدان میں چلا جایا کرتا تھا وہاں کسی مداری یا شوبدابس کے حلقے میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے کے بجائے محدث کے درس سے حدیث میں شریک ہوتا وہ حدیث کی سیرت کی جو بات کہتے وہ مجھے زبانی یاد ہو جاتی گھر آ کر اس کو لکھ لیتا دوسرے لڑکے دجلہ کے کنارے کھیلا کرتے تھے میں کسی کتاب کے اوراق لے کر یعنی کسی کتاب کے پیپر لے کر کاغذ لے کر کسی طرف نکل جاتا اور الگ تھرگ بیٹھ کر اس کا مطالعہ کرتا اس مطالعے مشغول ہو جاتا میں اساتذہ اور شیوگ کے حلقوں میں حاضری دینے میں اس قدر جلدی, جلدی کرتا کہ دوڑنے کی وجہ سے میری سانس پھلنے لگتی تھی صبح و شام اس طرح گزرتی کہ کھانے کا کوئی انتظام نہ ہوتا پھر ابن جوزی رشمۃ العالی فرماتے ہیں میں اپنا حال عرض کرتا ہوں کہ میری طبیعت کتابوں کے مطالعے سے کبھی کب سیر نہیں ہوتی تھی کبھی کب اس میں بس نہیں تھا پت پڑتا ہی رہتا تھا جب کوئی نئی کتاب نظر پر میری نظر میں آتی ایسا محسوس ہو کوئی خزانہ حد لگ گیا اگر میں کہوں کہ میں نے طالب علمی میں بیس ہزار کتابوں کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو زیادہ معلوم مطلب بہت زیادہ معلوم ہوگا پھر بتاتے ہیں کہ مجھے ان کتابوں کے مطالعے سے صرف ہمارے ماضی کے جو بزرگانے دین تھے ان کے حالات و اخلاق ان کی اعلی کی ہمتی کیا کیا کر گزرتے تھے قوت حافظ ذوق عبادت اور علوم نادرا کا ایسا اندازہ ہوتا کہ ان کتابوں کے بغیر مجھے میرا گزارا ہی تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اپنے زمانے کے لوگوں کی سطح پست معلوم ہونے لگی کہ یار یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں ان میں ہمت اور حوصلہ ہی نہیں ہے اور اس وقت کے طالب طلبہ جو تھے ان کی جو کیفیت پر ظاہر ہوئی میں نے مدرسہ نظامیہ کے پورے کتب خانے کا مطالعہ کیا جس میں چھ ہزار کتابیں ہیں اس طرح بغداد کے مشہور کتب خانے وغیرہ جتنے کتب خانے میری دسترس میں تھے سب کا مطالعہ کر ڈالا یہ استاذ علم تھا ہمارے گھر میں قرآن موجود ہم قرآن نہیں پڑھتے ہمارے گھر میں مختو المدینہ کی اتنی کتابیں موجود ہیں ہم ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے پلیز اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں اور علم دین سیکھیں یہ نہ کہیں کہ میں کیا کروں بہت کچھ کرنے کا ہے اگر ہم کریں میں آپ کو علم کے فوائد بتاتا ہوں حدیث میں پاک میں ارشاد ہوا عالم کی بزرگی عابد یعنی عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے چودہ رات کے چاند کی تاروں پر حضرت سعید علی رم اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا چار شخصوں سے قائم ہے عالم عامل علماء سے محبت رکھنے والے علماء سے محبت رکھنے والے جاہلوں سے سخی مالدار سے اور سابق یعنی صبر کرنے والے فقیروں سے سیدنا ابو سیدنا فقی ابو ابول سمرکندی رحمتہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ عالم کی صحبت میں حاضر ہونے میں سات فائدے ہیں خواہ اس سے علم حاصل کرے یا نہ کرے سات فائدے پھر بھی ہیں نمبر ایک ایک یہ کہ وہ شخص طالب علموں کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے اور ان کا سا ثواب پاتا ہے نمبر دو یہ کہ جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا نمبر تین جس وقت یہ اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے ہر قدم بر نیکی پاتا ہے چوتھا یہ کہ علم کے حلقے میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے جس میں یہ بھی شریک ہو جاتا ہے نمبر پانچ یہ علم کا ذکر سنتا ہے جو کہ عبادت ہے چھ کہ وہاں جب کوئی مشکل مسئلہ سنتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے تو حق تالا کے نزدیک مون القلوب میں شمار کیا جاتا ہے نمبر سات کہ اس کے دل میں علم کی عزت اور جہالت سے نفرت پیدا ہوتی ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ ال کریم فرماتے ہیں علم دین مال پر سات بجے سے افضل ہے جو مال کے پیچھے پاگل ہے نا وہ مال سنیں نمبر ایک علم پیغمبروں کی میراث اور مال فیغن حامان شداد اور نمروت کی نمبر دو مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے مگر علم بڑھتا ہے نمبر تین مال کی انسان حفاظت کرتا ہے مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے نمبر چار مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم قبر میں ساتھ جاتا ہے نمبر پانچ مال مومن اور کافر سب کو مل جاتا ہے مگر علم دین کا نفع ایماندار ہی کو حاصل ہوتا ہے نمبر چھ کوئی بھی عالم سے بے پرواہ نہیں لیکن بہت سے لوگوں کو مالداروں کی ضرورت نہیں نمبر سات علم سے پل سرات پر گزرنے کی قوت حاصل ہوگی اور مال سے کمزوری قرآن مجید میں سات چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ آپس سے برابر نہیں نمبر ایک عالم جاہل برابر نہیں خبیس و طیب برابر نہیں دوزخی و جنتی برابر نہیں اندہ اور آنکھ والا برابر نہیں اسی طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں سردی اور گرمی برابر نہیں زندے اور مردے آپس میں برابر نہیں تو اس کے علاوہ اور بہت سارے علم کے فائدے ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں اب یہ کہ کیا سوچا باپ نے کیا کرنا ہے میں ہی بتاؤں کیا کرنا ہے پھر میں ہی بتا دیتا ہوں ارتقاف کر لیجیے آخری اشرے کا سنت ارتقاف کر لیجیے اس ارتقاف میں نماز با جماعت بھی اللہ نے چاہ تو ملے گی بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملے گا فرائض و واجبات علوم سیکھنے کو ملیں گے غسل و نماز کے مسائل سیکھنے کو ملیں گے دعائیں سیکھنے کو ملیں گی پھر علم دین جو کچھ سیکھنے کو ملے گا اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے اور وہ علم دین کے حوالے سے میں نے آپ کو اہمیت اور اس کی فضیلت بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے اتقاف کی ہمت کیجیے فضولیات سے بچنا گناہوں سے بچنا یہ کم فائدہ نہیں ہے رمضان گزر گیا آج اٹھارہویں شب ہو گئی اس کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں شب قدر ہے اور شب قدر کی تلاش یہ اتقاف کا اصل مقصد ہے کہ ہم اس رات میں شب قدر پالیں جو ہزار راتوں سے افزل ہے بہتر ہے مخفرت کی رات ہے اور جو مسجد کے باہر ہونے والوں کو پتہ نہیں شب قدر ملتی نہیں ملتی پھر کس عالم میں یہ اپنا وقت اپنی راتیں اپنے دن اپنے رات گزارتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے دیکھیے رمضان آپ کا آنا یہ بڑی رحمت ہے مگر جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے اس کی نا خاں کا لو دو یہ کی دعا ہے امین دعا کی کہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے اس کی نا خواہ لو دو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین فرمائی ہے آکا کی آمین کی موہر لگنے کے بعد اب اس کی قبولیت میں کیا کمی رہ گئی جبل ال امین ہی مقرب فرشتے ہیں تو اب اب غور کیجئے کہ ہمارا وقت کہاں گزرے گا بازاروں میں تفریح میں خریداریوں میں فضولیات میں دوستوں میں بے جا آرام میں یا کھانے پینے کی بےجا لذتوں میں یعنی اگر ہم چند دنوں کے لیے کھانے پینے کے حوالے سے کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں سونے جاگنے کے حوالے سے کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور شب قدر پانے کے لیے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ڈیر و ڈھیر ثواب کو پانے کے لیے جی ڈھیر و ڈھیر ثواب کو پانے کے لیے میں آپ کے سیکھ ثواب سن کر عموماً مسلمان کا دل کرتا ہے کہ یار یہ کام اپنے کو بھی کر لینا چاہیے تو ثواب بھی ملاحظہ کر لیجیے کہ اتقاف کے متعلق سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں دس دن کا اتقاف کیا آخری اشرے کا وہ ایسے جیسے دو حج اور دو عمرے ادا کیے کتنی بڑے ثواب کی بات ہے کہ دو حج اور دو عمرے کا ثواب ملتا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول متقیب کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے اور بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو کی کیا بات ہے تو کرنے کی وجہ سے جو گناہوں سے بچنے کا جو ذہن ملتا ہے مسجد کی حاضری کا ذہن ملتا ہے مسلمانوں کو سلام ان کی غم خواری ان کے حوالے سے جو کچھ فائدے ہی فائدے ہیں پھر الحمدللہ للہ اگر آپ دعوت اسلامی کے عالمی مدی مر کر مدینہ میں تقاف کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اور بھی بہت سارے فائدے ملیں گے یہاں مدن مذاکرے ہوتے ہیں امیل سنت جیسا ابھی بھی آپ دیکھیے موتقف دکھائیے ذرا اب یہ متقف بابا گھر بیٹھے ہیں یا آخری دن میں بیٹھے پوری اسکرین میں دکھائیے آخری شریف متقف ان کو موقع ملتا ہے اور یہ امیر علیہ سنتا ہے الحمد للہ شہری اور افطاریاں کرتے ہیں پھر ناطے اور جاتے ہوتی ہیں روتے ہیں گر گراتے ہیں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں پھر پورا دکھ... یہ یہ یہ, یہ دیکھے نیوالا مل اب یہ شفقت اور محبتیں متقف لوٹ رہے ہیں علی الحبیب سلو اللہ تعالی ارض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے میٹھی بیٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بہن بنائیے ہمت کیجیے کچھ ہمت کیجیے چھوڑ فکر دنیا کی چند مدینے چلتے ہیں کمانے کمانے میں لگیں گے یہاں سیزن اتنا بڑا نیکیوں کا سیزن اب اینڈ اختتام کی طرف ہے فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر نفرت کا ثباب فرض کے برابر اور نہ جانے کتنے بھلائیاں کتنی نیکیاں کتنی رحمتیں مغفرتیں بخش کیا کچھ نہیں مل رہا رمضان مبارک میں اب اس کے دن رے کتنے گئے آج اٹھارویں شب ہو گئی ہے دو تین دن کے بعد احتکاب شروع ہو جائے گا بیٹے بیٹے یہ وقت بھی گزر جائے گا اب سوچیے بلکہ سوچئے تو اب ٹھیک ہے باب نقصان ہو تو آدمی سوچے بھی جس میں نفع ہی نفع ہے اس میں کیا سوچنا ہمت کیجئے گھر والے تھوڑا سا ذہن بنائے ہاں اسلامی بہنوں کو اگر اتکاف کرنا ہے تو وہ مسجد بیٹھ یعنی گھر میں جو اتکاف کرنے کا جو ہوتا ہے یہ فیضان رمضان فیضان سنت کا یہ باب ہے سنت ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ہو یا یہ فیضان رمضان ہو تو اس میں سے دیکھ لیجیے اور دیکھ کر آپ اس میں مسجد بیت اور اسلامی بہنوں کے اعتقاف کے جو مسائل ہیں وہ سیکھ لیں جو اسلام اعتکاف کے لیے آنا چاہ رہے ہیں مسجد میں جہاں کہیں بھی عاشقہ نسو کے اتکاف کرنا چاہ رہے ہیں تو کم از کم اس کتاب سے اعتکاف کے متعلق ضرور متنی پھول لے لیجیے تاکہ اعتکاف کی اہمیت اہتکاف کے فوائد کے ساتھ ساتھ مسجد کے آداب کیونکہ کہ اعتکاف تو مسجد میں ہوگا مسجد کے آداب پتہ چلیں گے پھر علم دین سیکھنے کے حوالے سے ایسا نہ ہم فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع کریں فضولیات اپنے وقت کو برباد کریں کالس آئی ہیں پہلے کچھ کالس بھی لیتے ہیں کال سنائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام اورنگزیب فریدی ہے فیصل سے بات کر رہا ہوں میرا عمران بھائی سے یہ سوال ہے کہ ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے آج کل اکثر ڈراموں میں تعمیری اخلاقی اور معاشیاتی سبق بھی ہوتے ہیں تو کیا ہم اپنے گھر میں ڈرامے دیکھ سکتے ہیں یا جو دیکھتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں یا کرتے ہیں علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ غالباً ہو سکتا ہے کہ میرے سائل محترم کے سوال پر میرے مدی چین کے کئی ناظرین حیرت بھی کر رہے ہو مسکرا بھی رہے ہوں کہ ڈرامہ دیکھنے کی اجازت لینا کیسا اور فی زمانہ جو ڈرامے کے متعلق جو میری معلومات ہے ڈرامے نہ موسیقی سے بچے ہوئے ہیں نہ بے پردہ عورتوں سے بچے ہوئے ہیں تو جہاں بے پردہ اجنبی عورتیں موسیقی پھر اگر کہیں کوئی آپ بنا بنا کے لے بھی آئیں کہ جناب یہ بات بڑی کام کی تھی یہ بات بڑی کام کی تھی لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے معاملات غیر اخلاقی ہوں ذہن خراب کرنے والے ہوں مزاج کو خراب کرنے والے ہوں طبیعتوں کو خراب کرنے والے ہوں تو پھر جو بے پردگی کا معاملہ ہے جو گناہ بڑے Uh, اس میں جو مناظر اور سلسلے ہوں گے تو جب گناہ ہوگا تو پھر کو؟ کون سا مفتی آپ کو اس کے دیکھنے کی اجازت دے گا پھر موسیقی سے کوئی ڈرامہ بچ کر آتا ہو آئی ڈونٹ نو میری سمجھ میں نہیں آتا اور موسیقی کو کون جائز کہے گا تو یہ موسیقی یہ بے پردگی اور عورتوں کا اس طرح بے پردہ آنا اور اجنبی لڑکیوں کا آنا پھر جو کچھ ڈراموں میں جو آج کل جو مجھے اندازہ بتاتے ہیں لوگ دے. بتاتے ہیں بتانے والے کہ اس طرح بتانے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یار یوں بھی کہ مجھے کہ یار ہم آپ کو میں بتا رہے ہیں آپ اس کو ضرور چینل پر کہیے گا کہ لوگ یوں یوں کر رہے ہیں لوگ یہ یہ بول رہے ہیں لوگ اسی طرح کر دیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی معلومات شیئر کرنا تو آپ بالکل مجھے میل کریں میرا اپنے فیڈ بیک یہ افطار والا میل ایڈریس بنا لیا تھا میرا اگر بنا لیا تو چینل پر دکھا دیجیے گا کہ اگر یہ میل ایڈریس اگر آپ بنا چکے ہوں تو وہ دکھا دیں دکھا دیں اگر ان کے پاس پٹی بنی ہوئی ہے تو تو اس میل ایڈریس پر آپ مجھے کر دیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ شاء میل ایڈریس دکھا دیتا ہوں تو اس میل ایڈریس کو دیکھے تو انشاءاللہ وہ مجھے آپ کا مشورے لیکن دیکھیے مشورے آپ براہ راست وہی دیجئے جس کا تعلق سلسلوں سے ہو جسے جس ابھی کے سلسلے آپ دیکھتے ہیں یا کوئی مدنی چینل کے علاقے سلسلہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ مدنی ڈاٹ مہک مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی یہ لکھ لے یہ میل ایڈریس یوں سمجھے کہ ایک اسلامی بھائی کو دیکھیں گے اور مجھے فاورڈ کر دیں گے اگر آپ مجھ سلسلے کے متعلق یا اس طرح سے متعلق یا معاشرے میں ہونے والی خرافات سے متعلق کوئی اطلاع دینا چاہتے ہیں کوئی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے تاثرات اپنے جذبات دینا چاہتے ہیں تو آپ اس پر دیجئے انشاءاللہ تعالی ایک اسلامی بھائی اس کو میں نہیں ڈائریکٹ کھول سکوں گا آپ امید ہے کہ آپ میری مجبوری سمجھیں گے تو یہ میل ایڈریس پر آپ میل کر دیجیے اور ان اللہ تعالی جو متعلقہ میل ہوگی وہ مجھے میرے پرسنل میل ایڈریس پر فارورڈ کر دی جائے گی ان اللہ اس کو میں پڑھ لوں گا اللہ کے رہمان سے اور یہ صرف اور صرف اس آخری دس بارہ دن تک ہے اس کے بعد یہ ایڈریس ویلڈ نہیں رہے گا صلو سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ اور کال سنائیے السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں لندن سے بات کر رہا ہوں اور میں نے ایک کوشچن کرنا تھا کہ میں ایسی جگہ پہ کام کرتا ہوں جہاں پہ شراب بھی بکتی ہے وائن بکتی ہے ہر چیز بکتی ہے مگر میں روزے کے ساتھ ہوں میرا دل تو نہیں مانتا مگر اگر میں یہ چھوڑتا ہوں تو پھر جاب کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے تو میں ابھی بیان بھی ابھی سن رہا ہوں لائف جو چل رہا ہے تو کیا یہ جائز ہے روزے کے ساتھ یہ سارا کچھ کرنا ٹھیک ہے سر تھینک یو ویری مچھلا اب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں آپ کی اصل سروس کیا ہے جہاں یہ سارے کام ہو رہے ہیں اگر شراب بھرنا دینا پینا پلانا پیالے بھرنا کپ بھرنا یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو تھوڑی واضح سوال کیجیے کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں اصل آپ کی جاب کیا ہے بعض اوقات پورے پورے ادارے ہوتے ہیں ہوٹلیں ہوتی ہیں جن میں شرابیں پی جاتی ہیں پلائی جاتی ہیں آتی ہیں لاتے ہیں مگر وہاں دس قسم کے اور بھی کام ہوتے ہیں تو آپ کی اصل جاب کیا ہے پلیز وہ ڈیفائن کر دیں کال کر دیجیے ان امید ہے کہ کال ہمیں آج بھی تو کل یا مندی مذاکرے مل جائے گی اذان اور یہ قریب کی مسجد میں میں ازان کا جواب دے لوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہمارا بہت بتاتے چل تو بھی وہاں کچھ باپا کے پاس کوئی ڈسکشن چل رہی ہے میں مجبور نہیں کر سکتا باپا ہمیں بھی کچھ مدین باپا ہمیں بھی اگر کچھ شامل کر لیں اپنی مدنی پھولوں میں اس وقت جن اس طرح بات ہو رہی تھی انہوں نے تھلہ پہنا تانبے کا اچھا میں عرض کر رہا تھا نکالنے کا تو انہوں نے فرمایا میرا کوئی ناف کا مسئلہ ہے میں نے کہا ناف کے علاج اور بھی بہت ہے ناپ اتر جاتی ہے اس لیے یہ چلا پہننا دھات کا یہ جائز نہیں ہے بعض لوگ اب ہرا مہنتے یہ بن جاتے ہیں مدینے سے ہم لائے تو چل وہ لوہے کا اسٹیل کا پہن لیتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے مدینے والے کا حکم چلے گا مدینہ شریف میں ہر چیز ہو یہ جائز ہی ہو یہ ضروری نہیں نا وہاں تو مطلب طور پہ ہوٹلوں میں ہر کمرے میں ٹی وی رکھا ہوتا ہے مدینہ شریف میں آج کل اب مدین شریف کے ٹی وی سے کوئی فلمیں دیکھنا تھوڑی جائز ہو جائے گا ماض اللہ پھر چندستانی بھائیوں نے وہ کچھ اچھی اچھی نیتیں کی ان کو میں نے کچھ قصبی ہاتھ قصبی پیش کی تھی کسی نے تیس دن کی کسی نے بارہ مدر دن مدرفت المدینہ بالغان پڑھانے کی ہمارے آئین شریف کے نیت فرمائی جی جی آئیں بھی بولے تھے تین دن رہتے گا اللہ آپ نے اچھا اللہ, سوال اللہ، وہ ہمارے مدرسے کے ناظرین جنہیں ہم آخری عشرے کے کی تیار کر رہے ہیں ذرا دیکھ لیجئے کیسی باہر ہیں مدینہ میں اعتکاف والوں کے ساتھ یہ منظر آپ کو اور یہ برکت آپ کو یہاں نظر آتی ہیں الحمد للہ جی دل للچاتا ہے للچائیے مت آ جائیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی باری آ جائے کوئی نمبر لگ جائے کنفرم کچھ بھی نہیں ہے اچھا ہاں یہ دیوانہ کو عجیب خبر دے رہا ہے کیا خبر دے رہا ہے بابا پرائیویٹ اسکول میں مکتبت المدینہ کا رسالہ 101 مدنی پھول اور سمندری گنبد جس میں ماں باپ کی نافرمانیوں اور فرما کے تعلق سے مضمون ہے تو یہ انہوں نے پرائیویٹ اسکول میں نصاب میں شامل کر دیا کیا بات ہے ان کو تسمی ملنی چاہیے جت میں نہیں ہے میں نے بیگ میں رکھی دی ساری میں بھی بیگ نہیں لائے تھے آپ لوگ اچھی یہ صحافی ہوگا اے شا... ایمال ایمال ایمال ہاں ہوا کیا بنا انشاءاللہ کہاں یہاں جائیں تشفظ ہاں جہاں آپ کو آسانی ہو دنیا میں کہیں بھی کریں مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے ملتا. تو حیدرآباد میں اگر چاہیں تو وہاں کر لیں فیضان مدینہ میں دیکھ لیجیے پوزیشن اگر یہ دیوانے بڑھے تو مسئلہ نہ ہو جائے دلوقتي دلوقتي دلوقتي بھی پیش کریں گے حبیب جی مدری چل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ اور سنا دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نگران شورا میں نوید احمد خان اختاری نکودر ڈویژن دینا بنے مدینہ سے عرض کر رہا ہوں نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ مجھے مدنی ماحول میں تقریباً تیسرا سال گزر رہا ہے لیکن جب میں مدنی ماحول میں شروع میں وابستہ ہوا تھا تو عمل کا جذبہ بہت زیادہ تھا لیکن اب وہ عمل کا جذبہ اپنے اندر نہیں پاتا پہلے ایک آدھ مدنی مذاکرہ بھی سن کر عمل کا جذبہ مل جاتا تھا لیکن اب تقریباً روزانہ ہی مدنی مذاکرے سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے لیکن عمل کا وہ جذبہ نہیں ملتا برائے کرم اس کا جواب عنایت فرمائیے اللہ تبارک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یغفر اللہ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی اللہ تعالیٰ آپ پر ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے شروع شروع میں کیفیت ہوتی ہے لیکن اگر اسی دوران کسی با عمل ایک عاشق رسول کے اگر صحبت نصیب ہو جائے مدنی انعامات کے عامل کی صحبت نصیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے عموماً اس طرح کا جو جموت ہمارے کردار اور ہماری شخصیت پر طاری ہو جاتا ہے اس کو توڑنے کے لیے میرے پاس ایک مدنی نسخہ ہے اگر آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ شاید آپ کو فرق ملے گا وہ مدنی قافلوں میں سفر آپ ایک مرتبہ یا تو اعتکاف میں آ جائیے مدینہ بنے مدینہ سے بابل مدینہ پہنچنا اتنا مشکل نہیں ہے ارتقاف میں آ جائے یا آپ اپنے یہاں کسی آ, اہم مقام پر اتقاف کر سکتے ہیں تو یا یہاں آ جائیں اور ارتقاف سے بھی امید ہے کہ کافی فرق پڑے گا بھی چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کر لیں کیونکہ جو کیفیت آپ کی ہے ظاہر ہے کہ اس کو اگر آپ ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کے لیے تھوڑی آپ کو قربانی دینی پڑے گی یا پھر وہیں سے کوئی مدنی قافلے کی صورت بنائی ہے. اور انشاءاللہ تعالی مدنی کافلوں میں سفر کرنے سے امید کرتا ہوں کہ دوبارہ کال کریں گے کہ میں اپنی کیفیت میں بہتری پا رہا ہوں گریج بھلے ان بہتر ہو جائے گا پرانے مجید کی تلاوت بھی رکھیے دروشریف کی کثر بھی کیجیے امید ہے کہ آپ کو اپنی کیفیت میں بہتری نظر آئے گی ان شاء و و اللہ تعالی عالم و رسول عالم ازب وجل و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلیں ہیں مزید لیکن ٹائم پورا ہو رہا ہے چلیں سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ عمران بھائی احمد رضا خان اخباری ادب رہا ہوں اسلام آباد سے دو ہزار آٹھ میں بادل مدینہ کراچی سران مدینہ آنے کا شرف حاصل ہوا عمران بھائی جب سے آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تب سے الحمدللہ للہ ابا امامہ شریف کا تاج دو ہزار آٹھ سے لے کر اب تک میری چھتوں قائم ہے آپ میرے لیے اس قکامت کی دعا فرما دیجیے ماشاء اللہ اضدو جل مدنی پھولوں کی مدنی ماہ سلسلہ آپ کا بےحد پیارا ہے ہم سب گھر والے الحمد للہ اضدوجل اس سلسلے میں شریک رہتے ہیں آپ ہم سب گھر والوں کے لیے دعا فرما دیجئے اور مدنی ماحول میں استقامت کی دعا بھی فرما دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں برکت عطا فرمائے ہم سب کی حق میں دعا قبول فرمائے ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاء اللہ جزاک اللہ سلوحیب صلی اللہ غلط سنائیے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیم و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. मा, मा मैं मदनी मई बात कर रही हूँ मई पंजाब ऐसी मेरा मदनी फूलों की मदनी मैक मैं निगरानी चेरा ऐसी सवाल आके मेरे लिए जा करना कि हम पापा के साथ जन्मत में रहे اور بابا کو میرا سلام کرنا سلام, کہنا سلام, سلام بھی کہنا اور برکاتہ ان شاء اللہ, و السلام و اللہ جی علیکم اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم و السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے علی بھائی ٹھیک ہیں الحمد للہ الحمد للہ مدنی مدنی محض مزہ احساس کرم الحمد الحمدللہ ابھی آپ نے وہ کی ماشاء اللہ دلائی دنیا بھر میں ہو رہے ہیں احتساس کیے ہیں <تصفيق> جی جی باب المبینہ کی سیاحی بات ہے ماشاء اللہ باپر ہیں ناگروں کی بہار ہیں صاحب آپ نے کو اسلامی بہنوں کو بھی الحمد للہ ترجیح دلائی جو اسلامی بہنیں دی ہیں کرنے کر لیں یہ کچھ نہ اسلامی بہنوں کا اجتماعی طور پر احتکاف کر سکتی ہیں اس طرح یہ سوالات میرے پاس کیا ہے بلکہ بابل اسلام سندھ سے میرے پاس ایک میسج آیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کچھ اسلامی بہنیں بیس سے پچیس جگہ ہو کر اجتماعی احتکاب کرنا چاہ رہی ہیں ان شاء ابھی تک تو دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں اسلامی بہنوں کے لیے کوئی جیتی مائی اعتکاف کا طریقہ کار یا پیسہ ہوئی ہو ایسی تو نہیں ہے جو اتکاف کا طریقہ کار ہے جو اسلامی بہنیں اپنے طور پر اپنے گھر میں بیٹھ کر مسجد بیت بنا کر گھر کے مسجد گھر کا اس کو مخصوص کر کے جو اتفاق کرتی ہیں اسی کا طریقہ کار ہے مجھے تو پہلی بار آپ کے ذریعے پتا چلا کہ اس طرح بھی ہے ایسا کچھ ہمارا طریقہ کار ہے ہمارا انداز ہے نہیں اور جو سیتان رمضان میں جس انداز کو لکھا گیا ہے الحمد وہی دعوت اسلامی کا اب تک کا انداز ہے کوئی ایسی میری معلومات میں بات آئی نہیں ہے بلکہ پہلی مرتبہ تو مجھے آپ کے ذریعے پتہ چلا تو ایسا ہے نہیں کہیں کہیں کو ایسا ہو گیا تو و اللہ علم البت داود استعمیر کے طریقے کار میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجین نبی نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب انشاءاللہ کل پھر مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے ساتھ حاضری دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو مغفرت کی بھیک اور مغفرت کی خیرات عطا فرمائے آمین بجاین نبی نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو ول حبیب آئیے میرے سورن کی طرف چلتے ہیں وہاں شاید صورتیں پڑی جا رہی ہیں فارغ ہو گئی